بھائی ہوں وہ سن رہے ہیں آپ کی آواز مفتی صاحب اور ایک میرے میں سوال آیا تھا کہ جب ہم اذان سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان جب سنی جائے جو سنے اذان جب السلام موزن پڑتا ہے اور اس کے جواب میں جو اذان سنتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ قبط اللہ دلہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ آف صاحب کے بھائی ہیں آپ صاحب بھی موجود ہیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ آپ نے بتایا نہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا کیا حال ہے اللہ ان کو زندگی فرمائے تو حیا صلاح اور حیال فلاح کیوں کہ جمن میں حیال صلاح بھی حیال الفلاح بھی کہنا چاہیے اور لا حول ولا ولاقوا طبلہ بھی کہنا چاہیے دن یہ دونوں چیزوں سننے سے ثابت ہیں دس وہی میں چیزیں کر رہا تھا کہ یہ کیوں والا مسئلہ جو ہے نا کہ یہ کیوں ہے یہ تو لرسوئی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہے ہمیں تو حکم ہے کرنا چاہیے لیکن چونکہ ہوتا یہ ہے الگ سوال آماز سے جب آدمی نماز کی نیت کرتا ہے تو شیان جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اب لاہور والا کُوا تو اللہ بلّہ جب جا پڑ جائے تو شیطان بانٹتا ہے اس کی ایک یہ علت ہے حقیقت حالت بہتر جانتے ہیں لیکن ایک یہ علت ہے کہ موزن بڑھ رہا ہے نماز کی طرف فلا کی طرف اور شیطان نہ نماز کی طرف جانے دیتا ہے نہ فلا کی طرف جانے دیتا ہے تو جب لا حول ولا قوت الا بلا پڑھا جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے لہذا یہ ان دونوں قلموں کے جب لا حول ولا قوت الا بلا پڑھا جائے گا تو نماز پر نٹاسان ہو جائے گی اور شیطان کے مکر اور فریب اور شر سے آدمی محفوظ ہو جائے گا شاید یہ ایک منہ نے یعنی علت جان کی شاید یہ بھی ایک علت ہے حق کے حال جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رول ہی بہتر جانتے ہیں جی منیر بھائی جی